ہم بو نات بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ کرونا نصیب ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ قرآن ڈاٹ کام وسلات و سلام من لا نبی عباد أما باد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ بَلْ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يطْغَوْنَ مَوْطِئًا وَلَا يَطْغَوْنَ مَوْطِئَ انْغِضِ الْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ اللہ کتی آج کے درس کا آغاز سورہ توبہ کی ایت نمبر ایک سے کیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ سنتے آ رہے ہیں کہ سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا جا چکا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر تین فریق ہو گئے تھے پہلی قسم کے وہ لوگ تھے جو مخلص مسلمان تھے اور وہ بلا توقف بلا ترد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غذبہ میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے دوسری قسم ان مخلص مسلمانوں کی تھی اور وہ چند ایک تھے جو غزوہ میں شرکت نہ کر سکے پھر ان میں سے بعض نے تو اپنے آپ کو توبہ کی قبولیت کا اعلان ہونے تک مجسے نبی کے ستونوں سے باندھ لیا اور بعض کے معاملے کو اللہ کے نبی نے مؤخر کر دیا یہاں تک کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان کی توبہ قبول کرنے کا اعلان فرمایا اور تیسری قسم منافقین کی تھی جو اس غذبے میں شریک نہیں ہوئے تو یہاں پر بھی اسی غذب غذبۂ تبو کا ذکر ہے اور ان لوگوں کی مذمت بیان کی جا رہی ہے جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس رضبہ میں شریک نہ ہوئے فرمایا کہ اہل ومن حولهم من مدینے والوں کے لیے اور جو ان کے ارد گرد بدو رہتے ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں یہ مناسب نہیں اینت خلف ار رسول اللہ کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے رہ جائے اللہ کا رسول تو جہاد میں جائے اور یہ گھروں میں بیٹھے رہیں یہ ان کے لیے جائز نہیں بلائی غبو بھی انفسم نفسی اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ وہ اپنی جانوں کو رسول اللہ کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں اپنی جانوں کو اللہ کے رسول کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں ذالک کبھی لا یوسیب ہوں زما ام والا ان کو جہاد میں اس لیے جانا چاہیے کیونکہ اللہ کی راہ میں اگر کسی کو بھوک اور پیاس کا بلا نصب اور مشقت اور تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے بلا یا تون موتی ان یغیز الکفار اور وہ جو بھی ایسا قدم اٹھائے جو کفار کے لیے غیظ و غذب کا باعث ہو بلا یون امن ادب اور وہ دشمن کے خلاف جو بھی کاروائی کرے اللہ عمل سالح ان میں سے ہر ہر کام کے بدلے میں ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے ان کو جہاد میں اسری جانا چاہیے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو جہاد میں بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑے مشقت اور تکلیف اٹھانی پڑے تو ہر تکلیف کے عبض اور ہر بھوک اور پیاس کے بدلے میں ان کے لیے اجر و سواب لکھا جاتا ہے اسی طریقے سے جب یہ اللہ کے راستے میں ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کافروں کے لیے غیظ و غضب کا باعث ہو یا دشمن کے خلاف کوئی کاروائی کرتے ہیں تو ان کے لیے ہر کاروائی کے بدلے میں اور ہر قدم کے بدلے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں ان اللہ لا یوزی اجر المسمین اللہ پاک مخلصوں اور محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا اس آیت کی تفسیر تو واضح ہے ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اس آیت کریما سے ہمیں جو سبق ملتے ہیں جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں وہ میں ارض کیے دیتا ہوں پہلا سبق اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ ملا کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ رکھے جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ تم اپنی جانوں کو رسول اللہ کی جان سے زیادہ عزیز سمجھو ایک مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میری جان بلکہ میری نسلوں کی جان میرے عزیزوں کی جان رسول اللہ کی جان پر اور آپ کی شان پر اور آپ کے فرمان پر قربان ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ ویسے تو میں ہر رشتے سے زیادہ اور ہر تعلق سے زیادہ اور ہر نعمت سے زیادہ آپ سے محبت رکھتا ہوں لیکن لگتا ہے کہ شاید جان مجھے زیادہ پیاری ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا عمر ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھو تو عرض کیا عمر فاروق رسیل نے یا رسول اللہ اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہوں اپنے دل کو ٹٹولا ہوگا بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا کہ دل میں محبت کتنی ہے جب دل کو ٹٹولا اور دل نے گواہی دی کہ میں تو اپنی جان حضور پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں تو عرض کیا اے اللہ کے نبی میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا ہے عمر اب ایمان کامل ہوا ہے تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر رشتے سے زیادہ ہر نعمت سے زیادہ اور ہر کاروبار سے زیادہ اور ہر دولت سے زیادہ آپ سے محبت نہ کی جائے دوسرا سبق ان آیات سے جو ملا ہمیں کہ جو اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتا ہے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس راستے میں اسے جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس راستے میں اسے بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے زخم لگتے ہیں راتوں کو جاگنا پڑتا ہے تو ہر قربانی کے عوض ہر تکلیف کے عوض ہر زخم کے عوض اللہ پاک کی طرف سے اس کو اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے اور تیسرا سبق جو ہمیں اس ایت کریمہ سے حاصل ہوا جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا محسن کس کو کہتے ہیں محسن دو معنی کر سکتے ہیں ایک معنی احسان کرنے والوں کا اجر اللہ پاک ضیا نہیں کرتا اور دوسرے اخلاص والوں کا اجر اللہ پاک ضیا نہیں کرتا اب ذکر ہے مجاہدین کا اور جہاد کا اور آیت کے آخر میں سنایا جا رہا ہے کہ اللہ محسنین کا اجر ضیا نہیں کرتا تو یقیناً محسنین سے مراد یہاں پر مجاہدین ہیں اللہ مجاہدوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا جو مجاہد ہے جو دین کے لیے جہاد کرنے والا ہے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنے والا ہے وہ حقیقت میں دشمن کا بھی محسن ہے مسلمانوں کا بھی محسن ہے اور ساری انسانیت کا محسن ہے دشمن کا محسن کیسے کہ وہ دشمنوں کو کفر سے نکال کر دائرہ اسلام میں لانا چاہتا ہے اور دائرہ اسلام میں کافروں کا اور مشرقوں کا آ جانا یہ ان کی اخربی نجات کا ذریعہ ہے اور وہ مسلمانوں کے حق میں بھی محسن ہیں مجاہد اس لیے کہ وہ اپنے جہاد کے ذریعے سے مسلمانوں کی جان عزت آبرو مال نسلوں اور ایمان کی حفاظت کا سبب بنتا ہے جہاد یہ مسلمانوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے نہ صرف ان کے مال جان کی حفاظت بلکہ ان کے ایمان کی حفاظت اسی طریقے سے مجاہد انسانیت کا بھی مؤثر ہے اس لیے کہ وہ جہاد کے ذریعے سے ظلم و ستم کا کلا کما کرتا ہے اور عدل و انصاف کا ایسا ماحول بناتا ہے جس میں انسانوں کو امن اور سکون کے ساتھ رہنا نصیب ہوتا ہے تو اس لیے اللہ پاک نے مجاہد کو محسن قرار دیا تو محسن اس اعتبار سے بھی ہے کہ وہ سب کے ساتھ احسان کر رہا ہے دشمن کے ساتھ بھی احسان مسلمانوں کے ساتھ بھی احسان اور انسانیت کے ساتھ بھی احسان اور محسن مخلصین کے معنی میں بھی ہے مخلص تو گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ مجاہد کا اجر ضائع کرتا ہوں میں لیکن کون سا مجاہد جو کہ مخلص ہو جس کی نیت جہاد سے صرف اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کی رضا ہو نہ مال نہ شہرت نہ حسب نصب نہ, نہ ملک نہ زمین بلکہ صرف اللہ کی رضا اور اللہ کے دین کی سربلندی اگر اخلاص نہ ہو تو جہاد جیسا عمل بھی ساری قربانی کے باوجود ضایا چلا جاتا ہے آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک قرآن کے قاری کو اور ایک سخی کو اور ایک مجاہد کو اور مجاہدی ایسا جس نے لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں جان دے دی تینوں کو دو سخ میں ڈال دیا جائے گا اس لیے کہ تینوں کی نیت صحیح نہیں تھی سخی کی نیت شہرت تھی قاری کی نیت مال و دولت کا حصول اور عزت تھا اور اس کی نیت مجاہد کی نیت اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ جمانہ تھا تو تینوں کو نیت کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے دو زخم ڈال دیا جائے گا تو فرمایا کہ بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا جبی اگلی آت میں فرمایا بلا, بلا کبی کریما بلا اس, اس ایت کریم کا بھی پچھلی ات کریما سے تعلق ہے اور وہی مضمون جو پچھلی آت میں بیان ہوا اس میں بھی ہے فرمایا کہ یوں ہی وہ تھوڑا یا زیادہ مال جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں بلا جتنے میدان بھی وہ طے کرتے ہیں اللہ قطب تو ان کے لیے اس کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے کارناموں کا انہیں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے کہ یہ مجاہدین جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں چاہے تھوڑا مال ہو یا زیادہ اور جو میدان طے کرتے ہیں تو ہر قدم پر اور ہر روپے پر ان کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے اور یہ وضاحت کر دی چاہے کہ وہ تھوڑا خرچ کرے یا زیادہ خرچ کرے اللہ پاک یہاں مقدار کو نہیں اللہ پاک یہاں معیار کو دیکھا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ زیادہ خرچ کرنے والے کو تو عجر و ثواب ملے اور تھوڑا خرچ کرنے والے کو اجر و ثواب نہ ملے اللہ پاک نہ زیادہ خرچ کرنے والے کو محروم رکھتے ہیں اور نہ کم خرچ کرنے والے کو محروم فرماتے ہیں ہر شخص اپنی وسعت کے مطابق اور اپنے حالات کے مطابق اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرے یہ ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے یہ جان لیجئے صرف زکوۃ دیکھ کر ہی ہم فارغ نہیں ہو جائیں گے بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اور کفر کا سر کچلنے کے لیے اور کافروں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے بھی اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ پیسہ خرچ کرنا یہ ضروری ہے ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے جو دس روپے خرچ کر سکتا ہے وہ دس جو سو وہ سو جو لاکھ وہ لاکھ جو کروڑ خرچ کر سکتا ہے وہ کروڑ لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہر مسلمان پر خرچ کرنا یہ ضروری ہے اور حدیث میں یہ بھی آیا تصویروں میں ان آیتوں کے زمن میں یہ حدیث لکھی ہے حضرت انس اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین سے فرمایا جو عملی طور پر جہاد میں مصروف تھے ان سے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینے میں ہیں لیکن ہر قدم میں اور ہر خرچہ کرنے میں اور ہر وادی میں تمہارے ساتھ ہیں ان کو برابر اجر و سواد مل رہا ہے صحابہ اکرام نے ارض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے وہ تو مدینے میں ہے اپنے گھروں میں تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ارادہ تھا جہات میں حصہ لینے کا لیکن کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے تو اللہ پاک انہیں گھر میں بیٹھے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں تو اگر نیت صحیح ہو تو اللہ پاک بعض لوگوں کو عمل کے بغیر بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل کی قدرت ہو اور پھر بھی عمل نہ کرے صرف نیت پر اتفاق کر دے کہ میں نیت کر لی بس مجھے تو ادر مل جائے گا بلکہ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جن کی نیت تو تھی لیکن کوئی ازر پیش آ گیا وہ جہاد میں حصہ نہ لے سکے تو اللہ پاک ان کو ویسے ہی ثواب اتا فرماتے ہیں بلکہ ایک حدیث میں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں شہادت کی سچی تمنا ہو دل میں آرزو اللہ ایسی صورت پیدا فرمائے کہ شریع طور پر جہاد ہو اور میں اس جہاد میں حصہ لے کر مرتبہ شہادت حاصل کروں لیکن کوئی ایسی صورت ممکن نہ ہوئی جہاد میں شرکت کی کہیں اس کو شری طریقے سے جہاد ہوتا ہوا نظر نہ آیا اور وہ شرکت نہ کر سکا گھر میں ہی اس کو موت آ گئی تو فرمایا کہ اللہ پاک اس کو شہادت کا مقام عطا فرما دیں گے اگر گھر میں اپنے بستر پر ہی اس کا انتقال ہو جائے تو سچی نیت جس کے دل میں ہو اللہ پاک اس کو بغیر عمل کے بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں آگے فرمایا کہ مما کافا اور ایسا بھی صحیح نہیں کہ سارے کے سارے مسلمان جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں فَلَوْ لَا نَفْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ایسا چونہ کیا جائے کہ ان کے ہر گھروں میں سے کچھ لوگ گھروں سے نکل آئیں لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کرے وَلِيُنزِرُوا قَوْمَهُمْ تِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ اور اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹیں اللہ یا تاکہ ان کی قوم بھی اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے تو کہ یہ بھی صحیح نہیں کہ سارے کے سارے مسلمان جہاد کے لیے چلے جائیں اگر سارے لوگ جہاد کے لیے چلے جائیں تو باقی شعبے تعطل کا شکار ہو جائے جبکہ باقی شعبوں کو بھی سنبھالنا یہ ضروری ہے لہذا فرمایا کہ کچھ لوگ جہاد کے لیے چلے جائیں اور کچھ لوگ علم دین کے حصول کے لیے نکل جائیں ہر شعبے کو باقی رکھنا ہے یاد رکھیے سارے کے سارے مسلمانوں کا جہاد کے لیے جانا یہ بھی ضروری نہیں سارے کے سارے مسلمانوں کا حافظ بننا یہ بھی ضروری نہیں سارے کے سارے مسلمانوں کا مولوی اور مفتی بننا یہ بھی ضروری نہیں بلکہ سارے شعبوں کو قائم رکھنا ہے امت مسلمہ کی بقا کے لیے امت مسلمہ کی ترقی کے لیے اور امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے حافظوں کی بھی ضرورت ہے مفتیوں کی بھی ضرورت ہے آئمہ اور خطبہ کی بھی ضرورت ہے مجاہدین کی بھی ضرورت ہے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے کاشتکاروں کی بھی ضرورت ہے اور سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے نیت اگر صحیح ہو تو جس شعبے میں بھی مسلمان جائے گا اللہ پاک اس کو محروم نہیں رکھیں گے چاہے وہ کھیتی باڑی کے شعبے میں جائے چاہے وہ تجارت کے شعبے میں جائے چاہے وہ میڈیکل کے شعبے میں جائے اور چاہے وہ سائنس کے شعبے میں جائے محروم نہیں رہے گا ہر شعبے میں مسلمانوں کو مستغنی کرنا یہ ضروری ہے اور کافروں کی محتاجگی سے بچنا یہ بھی ضروری ہے لیکن یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ علم دین کے حصول کی بات ہے فرمایا کہ یہ مناسب نہیں کہ سارے کے سارے مسلمان جہاد کے لیے چلے جائیں بلکہ ان میں سے کچھ علم دین حاصل کرنے کے لیے جائیں تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو سمجھائیں یاد رکھیں کہ اتنا علم دین جس کے بغیر نہ فرائض ادا ہو سکتے ہوں اور نہ حرام سے بچا جا سکتا ہو اتنا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اللہ اکبر اتنا علم دین ہر مسلمان پر حاصل کرنا فرض ہے چاہے وہ تاجر ہو چاہے وہ کاشتکار ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ پروفیسر ہو لکچرار ہو کسی بھی بے شعبے میں ہو دیہاتی ہو یا شہری ہو اتنا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ فرائض ادا کر سکے اور حرام سے بچ سکے لیکن کتنے مسلمان ہیں جنہیں اتنا علم دین بھی حاصل ہے یقین کریں کہ ایسے مسلمان بے شمار ہیں جنہیں قرآن کریم کے الفاظ بھی نہیں آتے اور ایسے مسلمان بھی لاکھوں ہیں اس ملک میں جنہیں پوری نماز نہیں آتی اور ایسے مسلمان بھی بہت سارے ہیں جنہیں کلمہ تک نہیں آتا ہے فرائض تو فرائض یہ ضروری چیزیں کلمہ تک نہیں آتا آپ لوگوں کے سامنے جو محلے والے ہیں انہوں نے دیکھا رمضان مبارک میں ہم نے کچھ سلسلہ شروع کیا متاثرین میں تعلیم دین کا تو ایسے بھی تھے کہ جنہیں کلمہ نہیں آتا تھا ایسے مسلمان جو زندگی بھر مسجد کا رخ نہیں کرتے ابھی چند دن پہلے ٹٹھا کے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا مسجد پختہ مسجد بنی ہوئی تھی آر سی سی اچھی مسجد تھی اللہ اکبر تو ایک صاحب وہاں نماز پڑھ رہے تھے ان سے میں نے پوچھا یہاں جماعت ہوتی ہے کہتے جماعت تو کبھی بھی نہیں ہوتی میں نے کہا ازان کہتے ہیں اگر میں ہوتا ہوں تو مغرب اور عشا کی اذان کہہ دیتا ہوں باقی تین اذانیں تو کبھی نہیں ہوتی اور اگر میں نہ ہوں تو پھر مغرب اور عشاء کی اذان بھی نہیں ہوتی ہے. کوئی اذان دینے والا نہیں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں جماعت کرانے والا نہیں مسجد بنا دی خالی پڑی ہوئی تو ایسے مسلمان جنہیں کلمہ تک نہیں آتا نماز نہیں آتی قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا جبکہ اتنا علم دین حاصل کرنا جس کے ذریعے سے کوئی فرائض ادا کر سکے جو چیزیں ہم پر فرض ہیں ان کو ہم ادا کر سکیں اور حرام سے بچ سکیں اتنا علم دین ہر مسلمان پر فرض ہے اور یہ کتنا کیسا علم دین ہے مثال کے طور پر میں وضاحت کرتا ہوں صحیح عقائد عقائد اس کا صحیح ہونا صحیح عقائد کا سیکھنا یہ ضروری ہے اللہ اپنی ذات میں ایک ہے اللہ اپنی صفات میں ایک ہے محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہے قیامت برحق ہے تقدیر کا عقیدہ برحق ہے یہ عقائد جو ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے جتنے بھی عقائد ہیں ان کا سیکھنا ضروری ہے پاکی نہ پاکی کے مسائل کا سیکھنا یہ ضروری ہے ہر مسلمان پر فرض ہے کس چیز سے ناپاک ہو جاتا ہوں اور پھر ناپاک ہوں تو پاک ہونے کی کیا صورت ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے وہ سیکھے نماز کیسے پڑی جائے گی نماز میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں نماز میں کتنی کت فرض ہے اور اس کت کا سیکھنا یہ بھی ضروری ہے اگر مسلمان صاحب نصاب ہو تو سکاط کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے اور اگر مسلمان پر حج فرض ہو جائے تو حج کے مسائل کا سیکھنا یہ ضروری ہے کتنے ہی مسلمان ہیں حج کرتے ہیں لیکن یقین کریں حج کے فرائض کا بھی پتہ نہیں ان کو چھوٹی موٹی غلطیاں کرنے والے کو بے شمار لیکن جو موٹے موٹے فرض ہیں کہ بھائی عرفات میں قیام عرفات میں ٹھہرنا یہ فرض ہے مزدلفہ میں وقوف یہ واجب ہے پھر جمرات کی رمی ہے طواف زیارت ہے بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ابھی آج یہ کل ایک ساتھ ہی پوچھ رہے تھے کہ ہمارے کچھ حاجی صاحبان آگے ہیں اور وہ بیچارے جو تھے ان کو چونکہ مینا میں دور جگہ ملی تو عرفات نہیں جا سکے جا بنے گا ارفات جا نہیں سکے حجی ہیں حج کر کے آگے ہیں تو ارفات جا نہیں سکے حالانکہ حج تو نام ہے وقوف ارفا کا جس سے وقوف ارفا فوت ہو گیا اس سے حجی فوت ہو گیا کئی ایسے لوگ ہیں مینا سے باہر نکلتے ہی نہیں مینا میں ٹھہرے رہتے وہی سب کچھ ہو گیا تو بھائی اگر حج فرض ہو جائے تو حج کے مسائل کا سیکھنا یہ ضروری اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو تجارت کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے فرض ہے اگر نکاح کرتا ہے تو نکاح کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے نکاح طلاق کا پتا ہو کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ایسی بات کر لیتے ہیں کہ ان کے درمیان اور بیوی بی کے درمیان تعلق حرام ہو چکا ہوتا ہے لیکن پھر بھی تعلق کو باقی رکھتے ہیں پھر بھی میاں بیوی بی کے طور پر رہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہم ایک دوسرے پر حرام ہو چکے ہیں اصل بات یہ ہے کہ احمد نہیں ہے دل کے اندر اہمیت نہیں ہے ہم میں سے جو مکینک ہے اس کو اپنے شعبے کی باریکیوں کا پتہ ہے جو کاشتکار ہے دیہاتی قسم کا کاشتکار جو نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہیں وہ ان سے باخبر ہے کہ ان پر عمل کرنے سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے یہ نئی دوا آئی ہے یہ نیا بیج آیا ہے یہ نئی کھاد آئی ہے یہ نئے طریقے آئے ہیں کاشت کے اس سے پیداوار زیادہ ہو سکتی دیہاتیوں کا پتہ ہے پڑھا لکھ نہیں ہے لیکن اس کو پتا ہے دنیا کے مسائل کا پتا ہے باریکیوں کا پتہ ہے لیکن دین کے موٹے موٹے مسائل کا بھی پتہ نہیں ہے بنیادی مسائل سے بھی ناواقف ہیں اہمیت ہی نہیں دل کے اندر دین کی وقت نہیں دیتے علم دین سیکھنے کے لیے کچھ وقت نہیں نکالتے آپ دیکھیں جو سکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں ڈگریاں حاصل کرتے ہیں بیس بیس سال لگا دیتے ہیں پھر بھی سیر نہیں ہوتے مار جاتے ہیں وہاں کئی ہی کئی سال لگاتے ہیں لیکن علم دین کے لیے روزانہ دس منٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اب یہ تو ظاہری مسائل ہیں جو میں نے ارض کیا کہ طہارت کے مسائل نماز کے مسائل زکات کے مسائل اور حج کے مسائل قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہیں وہ اعمال جو باطنی اصلاح سے تعلق رکھتے ہیں ان کا سیکھنا بھی فرض تو یہ تو موٹا موٹا علم ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے ضروری ہے جہاں تک تفصیلی علم ہے کہ عربی لغت کا علم ہو صرف نحب کا علم ہو فقہ اصول فقہ کا علم ہو حدیث اصول حدیث کا علم ہو صحابہ کے آثار کا علم ہو آئمہ کے اقوال کا علم ہو یہ فرض کفایا ہے تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں کچھ نہ کچھ وقت علم دین کے حصول کے لیے بھی وقف کریں اور آپ چند طریقے اختیار کر سکتے ہیں علماء نے جو کچھ اس میں بتایا اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں چند طریقے اختیار کر کے آپ اپنی جہارت کو ختم کر سکتے ہیں اپنی کمزوری پر قابو پا سکتے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آج تقریباً دنیا کی ہر زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ ہو چکا حدیث کی کتابوں کے ترجمے ہو چکے مسائل کی کتابوں کے ترجمے ہو چکے آپ کسی مستند عالم کی لکھی ہوئی مستند کتاب وہ حاصل کریں اور کسی عالم سے اپنے محلے کے امام صاحب سے خطیب صاحب سے سب کن, سب کن وہ کتاب پڑھیں اگر پڑھنا ممکن نہیں ہے تو خود مطالعہ کریں جہاں کوئی اشکال ہو وہاں عالم سے اس کو سمجھ لیں ایک طریقہ تو یہ دوسرا طریقہ یہ کہ اگر آپ کے محلے میں روزانہ درس ہوتا ہے درس قرآن درس حدیث درس فقہ آپ اس میں پابندی کے ساتھ شرکت فرمائیں الحمد ہم نے یہاں پر روزانہ درس کا سلسلہ شروع کیا ہے فجر کے بعد روزانہ درس حدیث عشاء کے بعد روزانہ درس قرآن اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کچھ دنوں کے بعد درس فقہ بھی شروع کیا جائے گا تو اگر آپ کے محلے میں اس قسم کا حلقہ ہے درس کا اس میں شرکت کریں تیسری صورت یہ ہے کہ آج کل بہت ساری ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں تعلیم و تعلم کے لیے مسائل بتانے کے لیے مسترد علماء کی ویب سائٹس ہیں ان میں فتح بھی ہوتے ہیں اور ان میں تقاریر بھی ہوتی ہیں بیانات بھی ہوتے ہیں ان سے استفادہ کریں اگر دل کے اندر اہمیت ہوگی اور کوشش کریں گے تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے درت قرآن ڈاٹ کام کے نام سے ویب سائٹس بنائی آج یہ ویب سائٹ جو ہے وہ ایک چینل کی حیثیت اختیار کر گئی روزانہ ہزاروں لوگ اس پر آتے ہیں مجھے بعض لوگوں نے بتایا جو کہ یورپی ممالک میں رہتے ہیں کافروں کے ملکوں میں رہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس ویب سائٹ کے ذریعے سے اپنے بچوں کو کلمے سکھا دیے نمازیں سکھا دی قرآن کریم سکھا دیا کیونکہ نورانی قاعدے سے لے کر بڑی بڑی تفسیروں تک سب کچھ اس میں موجود ہے بہت سے قرا کی تلاوتیں ہیں کئی تفصیلیں ہیں اور کئی کتابیں ہیں ہر ہفتے نئے نئے بیانات اس پر لگتے ہیں تو اگر سیکھنا چاہیں تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی صورت نکال دیں گے قد کا ہونا ضروری ہے اور دل کے اندر اہمیت کا ہونا یہ ضروری ہے علم دین کی کتنی فضیلت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اللہ اکبر حید ابو دردا رضول کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا کہ منسلح کا شخص حصول علم کے راستے پر چلے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا حصول علم کے راستے پر چلے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے اور فرمایا کہ جو شخص علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور فرمایا کے جو شخص علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے آسمان و زمین کی ہر مخلوق حتہ کے سمندر کی مچھلیاں اور دلوں میں چوٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور فرمایا کہ عالم کی فضیلت عالم کی فضیلت عابد پر ایسا عابد جو کہ علم سے محروم ہے عبادت تو کرتے لیکن علم نہیں ہے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اتنی ہے جیسے چودویں رات کے چاند کی فضیلت ہے ستاروں پر اور فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے اپنی وراثت میں دینار اور برہم نہیں چھوڑا بلکہ انبیاء نے اپنی وراثت میں علم چھوڑا ہے جس نے جتنا علم حاصل کیا اتنا ہی حصہ اس نے انبیاء کی وراثت میں سے لے لیا اور ہے ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے ابو ذر اگر تم ایک ایپ سیکھ لو تو اس کا ثواب سو رکعات سے زیادہ ہے اور اگر تم علم کا ایک باب سیکھ لو خواہ اس وقت اس پر عمل ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو اس وقت اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو اگر تم علم کا ایک باب سیکھ لو تو یہ ہزار رکعات سے زیادہ بہتر ہے آپ سوچیے سو رکعات پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے ہزار رکعات پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک آیت کا سیکھنا یہ سو رکعات پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے علم کا ایک باب سیکھنا ہزار رکعات سے زیادہ بہتر ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں کچھ وقت نکالو علم دین کے حصول کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالو جن کی خود عمر اس حد تک پہنچ گئی کہ اب دماغ نہیں کام کرتا نہیں سیکھ سکتے وہ اپنی اولادوں کو کم از کم اس طرف لگائیں تاکہ کوئی بھی محروم نہ رہے تو فرمایا کہ تم میں سے تم میں سے کچھ لوگ گھروں سے کیوں نہیں نکلتے اللہ کہتے ہیں گھروں سے کیوں نہیں نکلتے تاکہ دین میں سمجھ حاصل کرے یعنی بتایا جا رہا ہے کہ گھروں سے نکلو علم دین حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلنا پڑے گا آرام اور راحت کی قربانی دینی پڑے گی آج بعض لوگ جن کو بہت شوق آتا ہے تو وہ گھر میں ٹیوشن لگا لیتے ہیں کہ کون جائے گا مسجد میں کون جائے جا گا مولوی صاحب کے پاس چل کر مول صاحب آئے ہمیں پڑھانے کے لیے ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے انگریزی پڑھنے کے لیے اور جدید علوم پڑھنے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں ملکوں میں مارے مارے پھرتے ہیں لیکن علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک آنے کے لیے تیار نہیں ہے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بچے دس دس سال ہو گئے ملک سے باہر بیٹھے کچھ ڈالروں کا فائدہ ہے خوش ہے مطمئن ہے دس سال ہو گئے اپنے بچوں کے چہرے تک نہیں دیکھے لیکن چونکہ وہ دنیا کمارے ہیں خوش رہے خوش ہو رہے لیکن علم دین اس کی اتنی نافدری کہ اس کے لیے گھر سے باہر جانے کے لیے تیار نہیں دیکھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ میری تو اتنی معلومات نہیں لیکن جو ہم سنتے رہتے ہیں کراچی میں جو انگلش میڈیم سکول ہے دو ہزار تو ایک عام روٹین کی فیس ہے جس کراچی میں ایسے ایسے سکول بھی جہاں تیس تیس ہزار اور چالیس چالیس ہزار ماہانہ فیس ہے اور وہ دیتے ہیں اپنے بچوں کو دنیا کے علم سکھانے کے لیے مگر علم دین کے لیے دو سو روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں بچہ انگریزی بولے چاہت یہ ہے والدین کی بچہ انگریزی بولے بالکل انگریزوں جیسی کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ پاکستانی ہے یا انگریز ہے یہ چاہت ہے اور ٹوٹی پھوٹی جب انگریزی بولنے لگے اللہ اکبر ماں باپ کے قدم خوشی سے زمین پر نہیں ٹکتے کہ اب تو وہ انگریزی بولنے لگ گئے چند الفاظ یاد, یاد ہو جائیں اس کو وہ صرف ٹاٹا ہی کہنا شروع کر دے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے چاہے اس کو کلمہ آتا ہے یا نہیں آتا اس کی فکر نہیں ہے قرآن پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا اس کی فکر نہیں تو دلوں سے اہمیت نکل گئی خدارہ اپنی زندگی کو قیمتی بنائیے اللہ, کے، اللہ کی دی ہوئی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیجئے اللہ کے دین کے لیے استعمال کیجئے تو فرمایا کے فلورا نفر من کیوں نہ کیا جائے کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ گھروں سے نکل آئیں تاکہ دین میں سمجھ حاصل کریں گھروں سے نکل کر ایک وقت تھا جب دین کی قدر تھی عظمت تھی دلوں میں اور علم دین کی اہمیت تھی تو علم دین کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہزاروں مین سفر کیا ملکوں ملکوں پھرتے تھے حدیث سیکھنے کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے امام بخاری امام مسلم اور دوسرے حدیث اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کتنے ملکوں میں گئے کتنے شہروں میں گئے کتنے ساتذہ کے پاس پھرے بوک کے پیاسے جنگل کے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا لیکن ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کو ساری سنتوں کو جمع کر کے ساری امت پر احسان کر گئے تو ہمیں کیوں نہیں نکلتے گھروں سے تاکہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور دین کا علم حاصل کرنے کر کے پھر کرنا کیا ہے بل یون ضرو قو رجم تاکہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب یہ اپنی قوم کی طرف لوٹیں لہم یا تاکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے علم دین کا مقصد کیا ہے علم دین حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے ایک تو خود عمل کرنا اور دوسرے دوسروں کو دعوت دینا اور دعوت میں ترغیب بھی ہوگی ترہیب بھی ہوگی بشارت بھی ہوگی ڈراوا بھی ہوگا دونوں چیزیں لیکن یہاں اللہ پاک نے صرف ڈراوے کو ذکر کیا ہے تاکہ اپنی قوم کو ڈرائے ڈراوے کو ذکر کیا لیکن دوسری زد خود بخود سمجھ میں آ جب ایک زد کو ذکر کیا تو دوسری زد خود بخود سمجھ میں آ گئے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ پاک نے انظار کو بھی ذکر کیا ہے یعنی ڈرانے کو اور بشارت اور خوشخبری کو بھی ذکر کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دو, یہ دو نام بشیر اور نذیر آپ خوشخبری دینے والے بھی تھے اور آپ ڈرانے والے بھی تھے یہاں جو صرف انذار کو ذکر کیا ڈراوے کو ذکر کیا تو میں نے ارض کیا کہ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ جب ایک ضد کو ذکر کر دیا تو دوسری زد خود بخود سمجھ میں آ دوسری بات علماء فرماتے ہیں در توجہ سے سنیں گے تو بات کو سمجھیں گے علماء فرماتے ہیں کہ دفع مزرت یہ مقدم ہے جلب منفعات پر نقصان سے بچنا یہ پہلے ہے اور فائدے کا حصول بعد میں ہے زیادہ اہمیت کس بات کی ہے نقصان سے بچنے کی اور جو ڈھاوا ہوتا ہے نا ڈھاوا انسار اس میں زیادہ زور کس بات پر ہوتا ہے کفر اور شک سے بچنے پر ارے گناہوں سے بچ جاؤ ارے کفر سے بچ جاؤ تو اس کی زیادہ اہمیت ہے گناہوں سے بچنے کی زیادہ اہمیت ہے نیک کام کرنے کے مقابلے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ایک سوچ ہے کہ جب کسی کو جوش آتا ہے کہ میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں تو فرض عبادت کے ساتھ نفلی عبادت کا اہتمام شروع کر دیتا ہے اشراک پڑھنے لگ گیا چاشت پڑھنے لگ گیا اوابین پڑھنے لگ گیا اللہ پاک نے توفیق دی تہجد پڑنے لگ گیا لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ نفلی عبادت کا تو اہتمام کرتے ہیں مگر گناہوں سے نہیں بچتے ہیں نفلی عبادت بھی ہو رہی ہے حرام بھی کھا رہا ہے نفلی عبادت بھی ہو رہی ہے سود بھی کھا رہا ہے نفلی عبادت بھی ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے نفلی عبادت بھی ہے وراثت کو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم نہیں کرتا بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے اور نفلی عبادت بھی ہو رہی ہے تو بھائی اللہ کا مقرب بننے کے لیے نفلی عبادت اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی اہمیت گناہوں سے بچنے کی ہے گناوں سے بچے حرام سے اپنے آپ کو بچائے سود سے بچائے جھوٹ سے بچائے دوسروں کا حق کھانے سے بچائے تو اس لیے اللہ پاک نے خاص طور پر یہاں انظار کو ذکر کیا انذار ڈراتے ہیں اپنی قوم کو جب اپنی قوم کی طرف لوٹتے ہیں یہاں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ اردو زبان کے اندر اردو میں اتنی وسعت ہے ڈبل پورا مفہوم ادا کر سکے اب جیسے ہم انذار اور نظیر کا معنی کرتے ہیں ڈرانے والا لیکن جان لیں ایک بدمعاش کا یا دشمن کا ڈرانا اور ہے اور ایک محبت کرنے والے کا ڈرانا اور ہے نذیر کون سا ڈرانے والا وہ ڈرانے والا جس کے دل کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہے جس کے دل کے اندر درد ہے اور جو جن کو ڈراتا ہے ان کے لیے رو رو کر دعائیں بھی کرتا ہے اے اللہ ان کی اصلاح فرما دے تو ایک ایک مخالف کا ڈرانا ایک دشمن کا ڈرانا اور ایک ایک محبت والے کا ڈرانا دوست کا ڈرانا والدین کا ڈرانا خیر کا ڈرانا اور نبی کا ڈرانا دون دونوں کے ڈرانے میں بڑا فرق ہے نظیر نظیر وہ نہیں ہو سکتا جس کے دل میں درد نہ ہو اور نظیر وہ نہیں ہو سکتا جو جن کو ڈراتا ہے ان کی اصلاح کے لیے اللہ سے دعائیں نہ کرتا ہو واقعہ تو ذرا الگ قسم کا ہے لیکن یہاں مجھے یاد آ رہا ہے حضرت قاری رحیم بخش صاحب نبر اللہ مرکدہ کا واقعہ ان کے بعد شگردوں نے بیان کیا کہ ان کے مدرسے میں داخلہ بڑی مشکل سے ملتا تھا اور ان کی پٹائی بھی بڑی مشہور تھی بہت مارتے تھے ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ داخلہ بھی بڑی مشکل سے دیتے ہیں اور طلبہ کو مارتے بھی ہیں یہ روتے ہی رہتے ہیں مگر مدرسہ چھوڑ کر نہیں جاتے تو قاری صاحب نے عجیب جواب دیا فرمایا کہ تم نے ان کو تو روتے ہوئے دیکھا ہے ان کے لیے ان کے استاد کو راتوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اگر تم نے ان کے استاد کو روتے ہوئے دیکھا ہوتا تو تم یہ کبھی سوال نہ پوچھتے کہ یہ کیوں نہیں جاتے مدرسہ چھوڑ کر اور میں کہتا ہوں کہ صرف اسی استاد ہی کو پٹائی کا حق حاصل ہے جو اپنے شاگردوں کے لیے دعائیں بھی کرتا ہو ان کے لیے تڑپتا ہو ان کے لیے روتا بھی ہو اس کو پٹائی کا حق ہے لیکن مغلوب الغضب قسم کا دیوانہ قسم کا استاد اس کو پٹائی کا حق حاصل نہیں ہے کہہ رہا تھا کہ نظیر ڈرانے والا صحیح ڈرانے والا نظیر وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں اپنے مخاطبین کا امت کا انسانوں کا درد ہو اور جو ان کے لیے دعائیں بھی کرتا ہو تو یہ وہ ڈرانا نہیں ہے جو معاذ اللہ دشمن کا درانہ ہے اور جو درندے کا درانہ ہے اور چور ڈاکو کا درانہ ہے بلکہ یہ وہ درانہ ہے جو خیر خواہ کا درانہ اور سمجھانہ ہے بل ینظروا قومهم اذا رجعوا انہیہم لعلہم یحضرون آخری آیت آج کے درس کی فرمائے کہ یا ایوہ الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار بل یجدوا فیکم غلظہ اے ایمان والو جنگ کرو قتال کرو ان لوگوں سے ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں مل یدوفی کو مغلزا اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائے جیسا کہ آپ سن رہے ہیں سابقہ آیات میں اللہ پاک نے جہاد کی ترغیب دی یہاں تفصیل سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں ساری دنیا کے کافروں سے جنگ شروع کر دی جائے تو ترتیب کیا ہوگی فرمایا کہ پہلے قریب کے جو کفار ہیں ان کے ساتھ پھر ان کے بعد دوسرے درجے کے اور پھر جو بہت دور رہتے ہیں ان کے ساتھ جہاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی اسی طریقے سے دی اور جہاد بھی اسی طریقے سے کیا اور قرآن کا حکم بھی یہی تھا کیا کہ دعوت دی جائے پہلے اپنے قریبیوں کو اس کے بعد ان سے دور والوں کو پھر اور آگے ہفتہ کے پھر دین کی دعوت کا دائرہ پوری دنیا میں وسیع ہو جائے اللہ نے اپنے پیغمبر کو پہلے پہلے حکم دیا وہ انجن اشیرت اقل آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے خاندان والوں کو ڈرائیں اور سمجھائیں اس کے بعد فرمایا کہ ولی تم, زیرا ام ومن حولها چاہیے کہ تم مکہ والوں کو اور مکہ کے ارد گرد جو رہتے ہیں ان کو سمجھاؤ اور اس کے بعد اللہ پاک نے دعوت کے دائرے کو پوری دنیا کے لیے وسیع کر دیا اور اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا و بھی و اللہ نے میری طرف یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تمہیں اور پوری دنیا میں جس تک قرآن پہنچے ان سب کو سمجھاؤں تو یوں دعوت کا دائرہ بتدریج وسیع ہوا اسی طریقے سے جہاد کے لیے بھی ایک وقت تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا تضعون الى قوم اولي باث شديد تقاتلونهم او يسلمون ان قریب تمہیں ایسی قوم کے ساتھ جہاد کی دعوت دی جائے گی جو بڑے سخت لوگ ہیں یا تو ان کے ساتھ تم جنگ کرو گے یا پھر وہ اسلام قبول کر لیں گے اب ایک قوم کا ذکر لیکن اس کے بعد دائرے کو وسیع کر دیا اور فرمایا کہ قاتل الذين لا يؤمنون بالله قتال کرو ان سب لوگوں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کو دیکھیں اور صحابہ کرام کے جہاد کو دیکھیں تو اس میں بھی اس ترتیب کو محوز رکھا گیا پہلے اہل مکہ کے ساتھ جہاد ہوا پھر عرب والوں سے جہاد ہوا پھر رومیوں سے جہاد ہوا اور پھر تو ماشاءاللہ اللہ صاحب کرام جہاد کرتے ہوئے مصر اور عراق پہنچ گئے اور بعد والے لوگ اندر تک پہنچائے اور ہند تک آ اور ہندوستان تک پہنچ گئے تو جو جہاد کا دائرہ بتدریج بسی ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ یا یوہ الذین آ اے ایمان والو کی کرو اپنے قریب کے کفار کے ساتھ اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں سختی پائیں یہ حربی جنگی سیاست کا تقاضا ہے کہ دشمن کے خلاف ایسا رویہ اختیار کیا جائے جس سے ظاہر ہو کہ مسلمان شجاعت والے ہیں صبر والے ہیں استقامت والے ہیں حمیت اور غیرت والے ہیں جہاد کا میدان اور ہے اور خانقاہ اور مسجد کے گوشے اور ہیں دونوں کے تقاضے الگ الگ ہیں مسجد کا ماحول کسی اور کیفیت کا تقاضا کرتے ہیں خانقاہ کا, کا ماحول کچھ اور صفات کا تقاضا کرتا ہے اور میدان جنگ کا ماحول کچھ اور تقاضا کرتے ہیں حتیٰ کہ اسلام نے یہ بھی اجازت دی کہ تم میدان جنگ میں اکڑ کر چلو اپنی بہادری بیان کرو اور رجزیہ اشار پڑو اب عام حالات میں تو یہ کہ آجی کے ساتھ چلے اور اپنی بڑائی بیان نہ کرے توازو اختیار کرے لیکن جب دشمن کا سامنا ہو تو اسلام نے اجازت دی کہ اب اکڑ کر چلو اور رجزیہ اشعار پڑنے کی بھی اجازت دے دی اپنی بہادری کو بیان کرنے کی اجازت دے دی تاکہ دشمن پر روم قائم ہو تو فرمایا کہ چاہیے کہ تمہارے اندر وہ سختی پائیں بالمور ان اللہ معلومین اور جان لو کہ بے شک اللہ تقوے والوں کے ساتھ ہے. تقوى تقوى صرف خوشو خضو کے ساتھ نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ دشمن کے سامنے ڈٹ جانا بھی یہ بھی تقوی ہے تو اللہ نے یہاں پر اس لیے ذکر کیا بالم اللہ عالمتقین اور جان لو کہ بے شک اللہ تکوے والوں کے ساتھ ہے اللہ پاک ہمیں جذبہ جہاد عطا فرمائے اللہ ہمیں تقوا کی حقیقت نصیب فرمائے دعوانا الحمدللہ رب العالمین آج کے درس میں ہمارے پرانے محسن ہمارے پرانے دوست اور ملک کے یوں سمجھے کے بہت مشہور اور میں مفتی حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب سابقہ وادی وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اللہ پاک ان کے سائے کو ہم پر تاد قائم رکھے کئی ہی کتابیں ہیں مفتی صاحب کی اور جو حضرات خواتین کا اسلام دیکھتے ہیں اس میں دیکھا ہوگا کہ مسائل کے جوابات دیتے ہیں حیث مفتی صاحب اللہ پاک ان کے علم سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے الحمد رب ہرب العالمین مسلطلہ ملاسد رمبیا اب المرسلیم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا أن من الخاسرين ربنا لا تجب قلوبنا بعد إذ هديتنا فهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من ربيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم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 اور دائی اور مبلک کے لیے جن صفات کا ہونا ضروری ہے وہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما یا اللہ علم دین کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اور اے اللہ علم دین کے حصول کے لیے اپنی زندگیاں اپنے اوقات وقف کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو دین کے خادم بنا اے اللہ دین کے مبلغ بنا دین کے عالم بنا یا اللہ مفتی بنا الابا عمل مسلمان بنا یا رب ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنی کتاب مقدس کی خدمت کے لیے قبول فرما یا رب ہماری پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاتا فرما ہمارے مرحومین کی مفرت فرما ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کی نیکیوں کو قبول فرما یا اللہ ہماری ہمارے اہل و عیال کی مال جان عزت آبرو کی ایمان کی اے اللہ حفاظت فرما یا اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما اس محلے کی اس شہر کی اس ملک کی سارے سار عالم اسلام کی حفاظت فرما یا رب کو حفاظت فرما دشمنوں سے چوروں ڈاکوں سے حاسدوں سے کافروں سے اے اللہ کو حفاظت فرما دجالی فتنوں سے یا رب حفاظت فرما یہود سارا سے میرے اللہ حفاظت فرما ہم سب کی حفاظت فرما سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما اے اللہ امت مسلمہ کی جہالت کو علم میں بدل دے ضلالت کو گمراہی گمراہی کو ہدایت میں بدل دے یا اللہ امت مسلمہ کی ذلت کو عزت میں بدل دے پستی کو بلندی میں بدل دے اللہ بدل دے اپنے فضر و کرم سے بدل دے یا رب جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہ جو دعاؤں کی ہم سے توقع رکھتے ہیں ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما یا اللہ جو والدین اپنی نوجوان اولاد خصوصاً بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما یا رب جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما رب نا صنیا حسنتم وکیل آخرت حسنتم وقین ربل کنت سمی العلیم قطب علی نا کنباب الرحیم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 تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ان لاہ واج ہم کو نات بچوں کے لیے اسلائی کہانیاں اور بہت کچھ محمد, محمد روزہ قریب رہا ہے بلندی بے امنا نصیب رہا ہے ڈبلو